شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا بزرگ نمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربط سورہ با سورہ شعرا سابقہ صورتوں کا, کا دعویٰ تھا کہ برکات دہندہ فقط اللہ تعالیٰ ہی ہے اس صورت میں چار واقعات کے ضمن میں اس دعویٰ کی دو علتیں بیان کی گئیں پہلا عالم غائب ہونا دوسرا کار اور متصرف الامور ہونا اللہ تعالیٰ میں بند ہے آخر برکتیں تو وہی دیتا ہے نا جو عالم الغائب ہو اور, اور کار ساز ہو دوسرا رب بینقل تعلقل قرآن کا ابھی یہ لفظ آئے گا صورت نمل میں انقلۃ القل قرآن شداقت قرآن نضول قرآن اس کا تعلق ہے بما تنزلت بھی شیاتی کہ قرآن کو شیطان لے کے نہیں آئے اللہ کی طرف سے کل پڑھا تھا نا قرآن کو شیطان لے کے ہے اللہ کی طرف سے آئے تو اب بھی ہے ان قلع و الحکیم علی خلاصہ ترغیب لالقرآن بعد ہو دو قصے پہلی اللہ سے متعلق پہلی اللہ کو ذہن میں رکھنا عالم الغیر تیسرا اور چوتھا قصہ دوسری اللہ سے متعلق کار سے اس کے بعد ثمرائے قصاس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 تلقا یات القرآن کتابی آیات القرآن یہ تمہید ما ترغیب ہے ترغیب پہلے پڑھ چکے ہو ارتھ و صفت الصفت ارتھ و صفت پڑھا تھا نا یہ وہی ہے یہ ایتیں ہیں قرآن کی اور کتاب واضح کی یعنی یہ قرآن بھی ہے اور کتاب واضح بھی ہے یہ عطف مغیرت کے لیے نہیں ہے ذات ایک ہے بس تو تغایر ہے ہدم و بشرا ہدن سے پہلے ہی یا مقدر ہی یا ہدن یہ کتاب ہر ایک کے لیے ہدایت ہے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 اور وہ آخرت کے ساتھ بھی یقین رکھتے ہیں نمبر کتنی جی تین نماز کو قائم کرتے ہیں عبادات بدنیہ زکوٰۃ کو دیتے ہیں عبادات مالیہ آخرت کے ساتھ یقین کرتے ہیں یہ اصلاح عقیدہ ہے ان الَّذِينَ لَا <يومن> یہ کیا تھے جی مستفی دین تھے یہ کس کا بیان تھا اب آگے محرومین کا بیان ہے محرومین القرآن بے شک جو لوگ نئی ایمان لات سات آخرت کے زین انجام دن مزین کیا ہم نے ان کے لیے ان کے امبال برے پس وہ جہل مرکب میں حیران کر رہے ہیں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 برے کام کو کیا سمجھتا ہے اچھا سمجھتا ڈبل جہالت نہیں ایک حقیقت جہالت دوسرا برے کام کو اچھا سمجھنے کی جہالت ہے جہل مرکب ہے مرکبان ایک آدمی جانتا نہیں جہل مفرت ہے ایک آدمی ہے جاہل لیکن اپنے آپ کو کیا کہتا ہے عالم کہتا ہے یہ کیا ہے جاہل مرک کا یہ برے کام کو ایک آدمی برے کام سے جاہل ہے دوسرا برے کام کو اچھا کہتا ہے سمجھے جی کیا کہتے ہیں میں مولوی ہوں مجھے پتہ ہے یہ اچھا کام ہے ایک آدمی سود کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو کیا مسئلہ ہے اس کا سود کا ایسے کھاتا رہتا ہے دوسرا میں سود کھاتا ہے اور اس کو جائز سمجھتا ہے کہتا ہے یہ اچھی چیز ہے تجارت کی طرح یہ جہل مرکب ہے یہ انجام دنیوی لکھ لیا آگے الائے کلین الحم س یہ انجام برزخی ہے موت کے وقت یہی لوگ ہیں ان کے لیے بر عذاب ہے وقت موت کے وحم فل آخرت یہ انجام اخروی ہے اور وہ آخرت کے اندر مکمل خسارے میں ہو یہ تو میرے عزیز کیا تھا مستفیدین من القرآن اور محرومین نن القرآن کا بیاں اب آگے حضرت کو تسلی ہے اور ترغیب لالقرآن ہے وینا قلۃ القل قرآن تسلی اور ترغیب لالقرآن اور بے شکا یقینی بات ہے کہ دیے جا رہے ہیں قرآن کو ایسی ذات کی طرف جو حکیم اور علیم ہے اس کے جتنی احکام ہیں وہ حکمت سے پر ہیں اور اپنے بندوں کے حالات جانتا ہے اس کے مطابق حکم دیتا ہے سمجھے علیم ہے ار کالا موسال جی پہلا قصہ پہلی علت سے متعلق پہلی علت کیا ہے جی عالم الغب اے حسر و علم فیضات موس علیہ السلام جی مدین سے واپس آ رہے ہیں اور مصر جا رہے ہیں پہلے پڑھا تھا نا تو آپ اپنی بیوی بی کو فرمایا کہ ٹھہرو مجھے کا نظر آ رہی ہے آگ نظر آ رہی ہے وہ کچھ بکریاں بھی ادھر ادھر بچھا گئیں بیوی حاملہ تھی راستہ بھی بھول گئے تھے آگ کی ضرورت بھی تھی سمجھے تو دور سے دیکھا آگ کو جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو بے شک میں نے دیکھا ہے آگ کو ابھی لاتا ہوں تمہارے پاس اس آگ سے کوئی خبر کوئی وہاں موجود ہوگا تو راستہ بتا دے گا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 برے کمن فی ناد اللہ کی طرف سے ایک کہیا تھا کہ برکت ہو ان شخصیتوں پہ ان ذاتوں پہ جو کس کے اندر ہیں نار کے اندر بظاہر نا لیکن حقیقت میں کیا ہے نیچے لکھ لو نور بشکل ناد برکتے ہوں ان ذاتوں پہ جو نور بشکل نار کے اندر ہیں ان پہ بھی برکتے ہوں یہ کون ذاتیں تھیں جو نور کے اندر تھیں اللہ کے فرشتے تھے وہ من اور برقتے ہوں ان پہ جو ارد گرد ہیں ارد گرد کون تھے علیہ السلام تو درخت کے اندر نہیں تھے نا وہ ارد گرد تھے سبحان اللّہ رب العالمین اظال شب شب ہوتا تھا کہ یہ درخت سے اور نار سے آواز آ رہی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ تھے وہاں پر نہیں اللہ پاک ہے اللہ کیا ہے پاک ہے اللہ کے نور کی ایک تجلی تھی اللہ پاک ہے بھائی اضال شبہ ہو گیا نہیں اور پاک ہے اللہ تعالیٰ جو کہ رب العالمین ہے یا بوسا ان اللہ اے موسا بے شک شان یہ ہے کہ میں اللہ ہوں تو ان اللہ کا آواز کہاں سے آ رہا تھا وہاں درخت سے آ رہا تھا تو درخت کیا کام دے رہا تھا غیبی ٹیلی فون کا کام دے رہا تھا کیا غیبی ٹیلیفون کا اس کی مثال میں نے دی ہے نا پہلے جیسے آپ ٹیلی فون اٹھائیں پوچھے کون وہ کہے میں تیرا ابا ہوں تو ابا فون بن جاتا ہے کیا ابا تو وہی ہے جو بول رہا ہے ٹیلی فون واسطہ ہے غالب حکمت بالا و کے اصحاب پہلا معذہ لکھو ڈال دے اپنا آسا آگے عبارت محضوف ہے و ال کا آا بھوسا نے آسا ڈالا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 وہاں کاننا کا لم حقیق کا تن سوبان تھا ادھر ہے گویا کے پتلا سلام تھا تجوی میں تجبی دی گئی ہے علیہ السلام نے دیکھا سام بھائی تو پیٹھ دے کے بھاگے آ پیٹ دے بھاگنے والے اچھا جی واللہ والے پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا آ دوڑ یا موسا تسلی ہے ہم نے کہا ہے نہ ڈر واپس آ جاؤ بے شک میں ایسی ہستی ہوں کہ نہیں ڈرتے نزدیک میرے کون مرسل تو بھی تو رسولوں میں سے ہے نا میرے قربے آ کے ڈرتا ہے نہ ڈر ڈرے وہ جو ظالم ہو سمجھے من ظالامہ مگر جو ظالم ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے اللہ من فعن نہ ہو وہ ڈرتا ہے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 فہ <وزن> من ظالما ظالاما یا ہو یہ بارت ختم ہوگی آگے کیا ہے فن ظالاما بد ہو حوصلہ یہ ظالم کا قانون یہ ہے جو ظلم کرتا ہے پھر تبدیل کرتا ہے نیکی کو بعد برائی کے برائیوں کے بعد نیکی شروع کر دیتا ہے تو میں اس کو ہی بخشوں گا پورو رہی میں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 سچے ہیں لیکن بظاہر کیا کر دیا انکار کرے کیوں انکار کیا ظلم وا یہ ظلم و علماء کس کا مفول لہو بنے گا بتائیے جاہدو گا ہاں انکار کیا ان آیات کا بوجہ ظلم اور سرکشی کے ظلم کا معنی آیات کو ان کی شان سے گھٹایا اور سرکشی کا معنی اپنے کو بڑھایا فن زور تسلی خاتم و پر دیکھ تو کیسے تھا انجام الفصین کا پہلا قصہ ختم ہوا والد عتعنہ دوسرا قصہ یہ بھی پہلی اللہ سے متعلق ہے کہ عالم فقط اللہ ہے دوسرا قصہ پہلی اللہ سے متعلق پہلے لکھو فضائل مشترکہ اس میں دعود علیہ السلام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 پہلی نعمت علم کی آگے دوسری نعمت شکر کی کہ اللہ کی اس نعمت پہ وہ شکر کرتے تھے نہیں کرتے تھے اور کہا انہوں نے شکر ہے اللہ کا جس نے فضیلت دی ہم کو عل کثیر اپنے بہت سے مومن بندوں پہ یہ محترم تھے فضائل مشترکہ اب آگے وفار وارثمان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 علم کا وارث ہوا اور خلافت کا وارث ہوا اور وارث ہوا سلیمان کا علم میں خلافت میں شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں سلیمان وارث ہوئے دعود کے کس کے مال کے لہذا حضور بھی وارث حضور کی جائیداد کے وارث ہونی چاہیے کون امی فاطمہ چاچے چندے اس کا جواب سنو جی یہ قلعین کا حوالہ ہے کتاب ہے اصول کافی بھی ہے اور کیا ہے قلعینی ہے شیعہ کی کتاب کالا جعفر صادق ان سلیمان وارث داود سلیمان کس کے وارث ہوئے؟ داود کے ون محمدان وار سلیمان محمد کریم کس کے وارث ہوئے؟ وارثان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 تو حضور جو سلیمان کے وارث ہیں کون سی وراثت ہے بابا یہ علمی نبوت کی <laughs> سلیمان بھی نبی تھی حضور بھی کہیں نبی ورنہ سلیحمان صاحب کے جائیداد مدینہ کے اندر یا مکے کے اندر تو ان کی اپنی کتاب نے فیصلہ کر دیا کہ یہ وراثت کیا ہے علم ہی ہے کہ حضور وارث کس کے ہو رہے ہیں سلیمان یہ نبوت آ رہی ہے تو میرے محترام سلامان وارث ہو رہے ہیں دودھ کے کس کے اندر علم اور خلافت کے اندر سمجھے ایک اور دلیل بھی ہے ہمارے پاس کہ دعود علیہ کی اولاد تھی بہت اولاد تھی اور 99 تو ان کی بیٹی یا تھیں تھی دعود علیہ السلام کتنی بیوی تھیں 99 بیوی تھیں ایک کم سو تو ننانوے بی کی اولاد تو ہزاروں تک پہنچے گی نا تو باقی بیٹے کہاں گئے رہے سمجھے اگر وراثت ہے دنیا بھی تو باقی بیٹے بھی وارث ہوتے یا نہیں تو وراثت یہ کون سی ہے یہ نبوت والی ہے علم والی خلافت والی وکال یاس تحدیث نعمت نعمت کا اظہار کر رہے ہیں سلیمان اور فرمایا اے لوگوں علم منتقت اچھا جی تو وار سلیمان سلیمان داود نعمت نمبر اے علم و خلافت کی علم المدا منتقطی نعمت نمبر دو اے لوگوں سکھائے گئے ہم بولی پرندوں کی پرندوں کی بولی سکھائے گئے کیا پرندوں کی طرح بولتے تھے سلیمان کیا جس طرح پرندے بولتے ہیں سلحمان ایسے بولتے تھے یا کیوں کیوں کرتے تھے سلحمان ادھر جو لکھا ہوا ہے سکھائے گئے ہیں بولی پرندوں کی تو منتے سے پہلے فہم کا لوگ جائے فہم منتے کا طے وہ پرندوں کی بولی بولتے نہیں تھے وہ پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے ایسے فہمتے کی طے پہلوں کو سکھائے گئے ہم سمجھنا بولی پرندوں کا پرندے جو بولتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے واؤ تین عابن کل شاعر کہ نعمت نمبر تین اور دیے گئے ہم ہر شائے سے ہر شائے سے, سے مراد ہے اسباب سلطنت ہر شائے سے کیا مراد ہے اسباب سلطنت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 جنگلوں کے اندر بعد ایسی وادیاں ہوتی ہیں جہاں یہ مکوڑے کیڑے چیونٹیاں بہت ہوتی ہیں اس کو وادی نمل کہتے ہیں بس وادی نمل کو تقریباً تین میل تھے تو چیونٹی نے دیکھا تو سلیمان کا لشکر آ رہا ہے بہت زبردست تو جڑی بڑی جو تھی نا چیوٹی ان کی ملکہ تو اس نے کہا جلدی جلدی گھسو کیوںٹیوں کو کہا اپنے بلوں میں سرافوں میں گھس جاؤ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے قیدل لشکر بھی نہ ایسے نہ ہوگے تمہیں روند کے رکھ دے تو سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سن لی کتنے میل سے سنی تین میل سے تو اس سے معلوم ہوا کہ پرندوں کے علاوہ چیوٹوں کی بات بھی وہ سمجھ لیتے تھے یہ معاوضہ تھا ان کا تین میل سے سن لیا اور فرمایا ٹھائر <تصفح> جاؤ لشکر کو روک دیا وہ چیونٹیاں اپنے سوراخ میں چلی گئیں بعد میں گئے دیکھو جی. یہ معاوضہ ہے حضرت کا یہاں تک کہ جب آئے اوپر وادی نمل کے چیونٹیوں کے وادی کالت نمبلا تو کہنے لگی چونٹی بڑی جو ملکہ تھی ان کی یہ فراسات نملہ ہے